السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رول نمبر اچھا جی الحمد اللہ الحمد اللہ وکفاۃ فسٹ لون المفول معه. مفول معه. مفول کیا ہوتا ہے جو وا بمانہ ماح کے بعد مزکور ہو بس مفول مآو جو واؤ بمانہ ما کے بعد جو اسم واقع ہو وہ مفول مہو ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے جا البردو و تو اب الجبات جو ہے وہ کیا ہے مفول محو ہے کیوں کس کے بعد واقع ہے واؤ بمانا کے بعد واقع ہے وج معنی کیا ہے آئی مال جب بات سردی آئی کوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بات اب سردی آئی کوٹ کے ساتھ یعنی جیسے ہی سردی آتی ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں سویٹر وغیرہ اور کوٹ وغیرہ پہننا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب سردی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی اب مفول, مفول معاہو کے فعل کی دو صورتیں یا تو فعل لفظوں میں مذکور ہوگا یا کیا ہوگا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا کیا ہوگا مقدر ہوگا اگر مفول معہو کا فعل کلام کے اندر مذکور ہو تو پھر اس کے, اند... پھر اس کے اعراب کی دو صورتیں ہیں پھر اس کے اعراب کی دو صورتیں ہیں کہ مفعول مآح کا قبل پر آتف جائز ہوگا یا نہیں اگر مفعول ماہو کا مآح کاتف قبل پر جائز ہو تو پھر اس صورت میں نصب بھی جائز ہے اور رفع بھی جائز ہے رفع تو اس طور پر جائز ہے کہ آتف کی وجہ سے اور نصب مفعول بھی ہونے کی بنا پر اگر مفعول ماحو کا فعل لفظوں میں مذکور ہو تو پھر اس کے اعراب کی دو صورتیں ہیں کہ آپ مفعول ماہو کو دو قسم کا اعراب دے سکتے ہیں ایک نصب والا ٹھیک ہے جی اور ایک رفع والا رفع والا اعراب اس پر کیسے آئے گا کہ ہم اس کو ماقبل پر عطف کریں گے مثال کے طور پر جی انا جیت انا وزن جیت ان کلام ہے ٹھیک ہے اب جیت انا وزن اب زیدن کو اب مفعول ماہ زیدن کیا ہے مفعول ماحو ہے آپ اس کو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن پڑھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ بھائی مفول ماحو ہے ہم اس کو زیدن پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے مرفوع کیوں پڑھیں گے مرفوع اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اس زیدن کا عطف کرتے ہیں کس پر پہلے جو ضمیر ہے کون سی زمیر جیتو کے اندر جو ضمیر ہے ٹھیک ہے متصل متصل ضمیر اس پر عطف کریں گے تو وہ کیا ہے محل رفم واقع یہ بھی کیا اس پر آتف ہونے کی وجہ سے مرفو ہوگا جی تو انا تو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر عطف جائز ہے اس لیے ورنہ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر ضمیر یعنی زمیر متصل پر تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے یہاں پر کیوں عطف کیا تو یاد رکھیں اس میں ظاہر کا جو عطف ہے اس میں ضمیر ضمیر متصل پر نہیں ہو سکتا اس صورت ویسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ آئی ہو یا اس, اس کی تاکید ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی گئی ہو تو پھر اس میں ظاہر کا دف اس میں ضمیر پر ہو سکتا ہے ضمیر متصل پر اور یہاں پر جی انا و زم کے اندر جتوں کی جتوں ضمیر ہے اس کی تا, اس کی تاکید کے طور پر انا ضمیر منفصل آئی ہوئی ہے لہذا اس ظاہر اس ظاہر جو زید ہے اس کا آتف تو ضمیر جو ضمیر متصل ہے اس پر کیا جا سکتا ہے کیا قاعدہ ہے کہ اس میں ظاہر کا متصل پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے الا یہ کہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی گئی ہو تو پھر اس کا آتف یعنی اس میں ظاہر کا ضمیر متصل پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا اس صورت میں یہاں پر آتف جائز ہے لہذا اس صورت میں آپ دو عراب پڑھ سکتے ہیں رفع بھی اور نصب بھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی لیکن اگر آتف جائز نہ ہو تو پھر صرف اور صرف نصب ہی پڑھیں گے رفع نہیں پڑھ سکتے جیسے جیت و زن کے اندر آپ کہیں کہ جیت و زن صرف انشمن لائیں تو یہاں پر آپ آتف نہیں کر سکتے آتف جائز نہیں ہے لہذا تو اعراب بھی جائز نہیں ہوں گے صرف ایک ہی عراب نصف والا کون سا اعراب جائز نہیں ہوگا رف والا اعراب جائز ہے. نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ یہاں پر اتف جائز نہیں ہے اتف کیوں جائز نہیں ہے رول نمبر تین جی تو میں تو میں میں عطف کیوں جائز نہیں ہے اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر متصل پر نہیں ہو سکتا مگر صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائی گئی ہو لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات ہے. نہیں ہے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ضمیر منفصل وغیرہ کا لہٰذا اس میں ظاہر کا نہیں ہو سکتا یہ تو ہے کہ جب مآہو کا فول کیا ہو لفظوں میں مذکور ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ عطف ہو سکتا ہو تو پھر دونوں عراب جائز ہیں عطف نہیں ہو سکتا تو دونوں عراب جائز نہیں بلکہ صرف ایک عطف یعنی نصب ہی ایک نصب ہی متعین ہوگا دوسری صورت پہ آج ہے کہ جب مفول معاو کا فیل جو ہے وہ کیا ہو مقدر ہو لفظوں میں مذکور ہی نہ ہو اس کی بھی یار کی دو صورتیں ہیں عطف جائز ہو نہیں اگر اگر مفول معہو کا فعل مقدر ہو لفظوں میں مجبور نہ ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا کیا ہے عطف جائز ہوگا یا نہیں اگر آتف جائز ہے تو پھر صرف اور صرف آتف ہی متعین ہے آپ وہاں پر اس کو منسوب نہیں پڑ سکتے اگر آتف جائز ہے تو وہاں پر آپ پر نصب نہیں دے سکتے بلکہ صرف اور صرف آتف ہی متعین ہوگا اس لیے کہ وہاں پر فعل تو مذکور ہی نہیں ہے نصب تو دیتا ہے فیل یہاں پر فعل مذکور ہی نہیں ہے فعل مقدر ہے محضور ہے لہذا صرف اور صرف کیا ہوگا آتف ہی متعین ہوگا کہ پہلے والے کلام پر آتف ہوگا اور جو ایران پہلے والے کلمے میں کہ وہی کیا ہوگا اس کا مفول ماہو کا بھی ہوگا جیسے مثال پھر انہوں نے مثال دی ہاں مال و اس کا جو فعل ہے وہ کیا ہے محضوف ہے وہ کیا ہے ما یسناؤ ٹھیک ہے نا ما یسنا اب یہاں پر فعل مقدر ہے تو اب کیا ما ہے مالدن وامرن اب آمرین مفول لیکن اس کہہ وہی ہوگا جو کا ہے ماہ جی دوسری صورت کہ جب عطف جائز نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نصب ہی متعین ہوگا ٹھیک ہے اس لیے نہیں کہ وہاں پر فعل مذکور آ ہیں بلکہ فعل تو وہی مقدر ہی ہے لیکن اس صورت میں کہ جب عطف جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو عطف جائز نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے نصب ہی متعین ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ عطف جائز نہیں ہوتا تو جو اراد پہلے کا ہوگا تو وہی دوسرے کا بھی آج کتاب میں پھر اس کو وہاں پر کتاب میں بھی دیکھتے کہتےل واو مفول ماہ کیا ہے ہوا وہ, وہ قرباد الواو جو واؤ کے بعد مذکور ہو مزک ما ایسی واؤ کے معنیٰ ما میں ہو ہوتی معمول الف جی فعل کے معمول کی, کی فیل معمول کی مصاحبت کی وجہ سے فیل کا معمول کیا ہوتا ہے فائل ہے ٹھیک ہے اس کی مصاحبت کی وجہ سے یعنی اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جیسے جا البردو وجوات میں دیکھیں جا البردو جہاں فیل جیس کا معمول کیا ہے البردو ہے ٹھیک تو اس کے معمول کی مساحبت کی وجہ سے تو برد کے ساتھ ساتھ ہی کیا آتا ہے جب بات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فیل کے معمول کی مساحبت کی وجہ سے فیل کے معمول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جی نہ ہو جا البردو وجبات جی دونوں مثالیں ہیں کس کی مفول مع ہو کی اِن مالجبات و معذن سردی آئی کوٹ کے ساتھ اور میں آیا زید کے ساتھ مال جب باتیں اور معاذ انکان فیر الفظ اگر محفول معیل لفظوں میں مذکور ہو وجاز العطف اور عطف بھی جائز ہوفی جہان دو وجہ جائز ہیں دو اعراب کی صورتیں جائز ہیں ان نصب نصب اور رفع ٹھیک ہے جی نصب کیوں جائز ہے اس لیے کہ محفول ماہو ہونے کی بنا پر رفع کیوں جائز ہے اطف کی بنا پر جی نف بجیے تو انا وزن اتف کیوں جائز ہے یہاں پر اس لیے کہ اس میں ظاہر کا عطف یعنی زیدن کا اگرچہ تو متصل پر نہیں ہو سکتا تھا لیکن اصول یہ ہے کہ جب ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ آ جائے تو پھر اس ضمیر متصل پر کسی بھی ظاہر کا عطف ہو سکتا ہے اس جی تو زیدن زیدن کا کا ضمیر پر ہو سکتا ہے لہٰذا جب اس پر اتف مانیں گے تو پھر زیدن پڑھیں گے اور اگر اس کو مفول معو ہی مانیں گے یعنی اتف نہیں کریں گے تو پھر زیدن ہی پڑھیں گے پہلے نام یہ جو ضلع لیکن اگر اتف جائز نہ ہو تو نصب پھر نصب ہی متعین ہے کیونکہ اتب تو جائز نہیں ہے لہٰذا نصب ہی پڑھا جائے گا جیسے دن یہاں پر اس لیے اتف جائز نہیں ہے کہ ضمیر متصل پر اس میں زہر کا عطف جائز نہیں ہوا کرتا اور یہاں پر کیا ہے ضمیر منفصل وغیرہ کا فصل تو یہ ہی نہیں ہے وَإِنْكَانَ الْفَيْلُ مَعْلًا اگر فیل لفظ وِمَذْكُور نہ ہو بلکہ کیا ہو مقدر ہو وَجَازَ اور وَعْتَفْ جائز ہو تو تَعَيَّنَ الْعَطْف عطف ہی متعین ہو جائے گا کیوںکہ وہاں پر نصب نہیں لا سکتے نحو صحیح؟ اب یہاں پر کیا ہے عطف ہی متعین ہے نصب نہیں پڑ سکتے لام جارہ کی وجہ سے عطف جائز نہ ہو تو تعین النصب نصب ہی متعین ہو جائے گا نحو ما ماں کا زئی و ماں شانو کا ومرن اب یہاں پر زیدن کا عطف ما لکا پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ما, ما کو تو چھوڑے آپ لکا لام جار ہے اور کاف کیا ہے مجرور ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ, اچھا. کہ مجرور پر عطف نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرف فار کا دوبارہ اضافہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے ضمیر مجرور پر ضمیر مجرور پر اس وقت تک عطف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ حروف جارہ کا تکرار نہ کیا جائے اب وہ حروف جارہ مقرر آ جائے یا مضاف, مضاف آ جائے دونوں جائز ہو جاتی ہیں صورتیں ضمیر مجرور پر عطف اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ حرف فار کا اعادہ نہ کیا جائے حرف فجار کا اعادہ حرف فضار سے مراد حروف اجارا بھی ہیں اور مضاف بھی ہے ٹھیک ہے جی تو لہذا یہاں پر ماں لا کا تو اب زمین پر اتف زیدن کا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ دوبارہ حرف اجارہ کا اعادہ بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے لہذا جب آتف جائز نہیں ہوا تو نصب ہی متعین ہوگا ٹھیک ہے اوپر تو ہم جر دے رہے تھے کس کی وجہ سے کے کو مافک لا رہے تھے آتف جائز ہونے کی وجہ سے جب آتف بھی جائز نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے اس کو منسوب ہی مانیں گے پہلے مقدر کی وجہ سے جو کہ تصنعو ہے اچھا جی مالا کا وزن عمار شانو کا ومران اس میں بھی یہی بات ہے ٹھیک ہے شانو کا وامران اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے اگر یہاں پر شانو کا ومران میں ایک تو وہی بڑی خرابی لازم آئے گی اگر آمران کا آتف مانے شاہ کا پر تو وہ کیا ہے مجرور کی ضمیر ہے ٹھیک ہے اس لیے اس پر اتف بھی جائز نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ شاہنو کا شاہنو کا کہ کسی کی حالت کے بارے میں سوال ہے کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ماں شاہنو کا اور آگے اس پر آگے ہے امر وہ ہے ذات ٹھیک ہے اگر اس کا کاتف اس پر کرتے ہیں کاف ضمیر پر ٹھیک ہے اس پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا اتف ہی ٹھیک نہیں ہونا اس تو اس لیے کہ پھر ایک دو لوگوں سے سوال ہو رہا ہے دونوں سے مختلف سوال ہو رہے ہیں ایک سے ذات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ایک سے احوال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ماں شانو کا آپ کے کیا حال ہے آمرن اور آمر کون ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا پھر ایسی بات ہوگی یہ ٹھیک نہیں آتا لہ نلمانا ماتس ناؤ جی, جی انلمانا ماتس ناؤ جو پھیلے مقدر ہے وہ کیا ہے ماتس ناؤ ہے تو خلاصہ یہ نہیں کہا کہ مفول ماہو منا کے بعد واقع ہو ٹھیک ہے اور اس کے فعل کی دو صورتیں ہیں فعل لفظوں میں مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا اگر لفظوں میں مذکور ہو تو پھر دیکھیں گے کہ مفعول ماہو کا ماقبل پر آتف جائز ہے یا نہیں اگر ماقبل پر عطف جائز ہے اعراب کی دو صورتیں ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں آتفنے کی وجہ سے اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول ہونے بنا پر اور اگر آتف جائز نہیں ہوگا اصب ہی متعین ہو جائے گا دوسری صورت کہ اگر فعل ملفظوں مذکور نہ ہو بلکہ فعل مقدر ہو مانن ہو تو پھر اس کی جو صورتیں ہیں کہ عطف جائز ہوگا یا نہیں اگر عطف جائز ہے تو پھر صرف اور صرف عطف ہی متعین ہوگا کیونکہ فعل تو مذکور ہے ہی نہیں ہے تو جو عراب جو چیز قبل کا ہوگا تو اسی پر ہی عطف ہو کر وہی عراب اس پر بھی جاری ہوگا جیسے مال زیدن و عمرین پر اور اگر اتف جائز نہ ہو تو پھر کیا ہے نسبی متعین ہو جائے گا اسی پھیلے مقدر کی وجہ سے اور خوراک جائز نہیں ہوگا آگے بات سمجھ جی چلے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میں آپ کے حامی و ناصر ہوں السلام اللہ و برکاتہ رول نمبر تین سمجھ آئی بات दे मिलें फिर भी में आई तो मुझे बता दीजिएगा इन शुबारा खुलेंगे अलग